بل ارادہ کوشش کر رہے ہیں جن چیزوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا ایک یہ ہے کہ بلا ارادہ کہیں آنکھ پڑ گئی کہیں نگاہ پڑ گئی انسان کی اور ایک یہ ہے کہ آپ بل ارادہ کسی شے کو دیکھ رہے ہیں جہاں بھی ارادہ جہاں بھی آپ کا وہ اختیار کا سانچا جو ہے موجود ہے اس میں سے جو برامد ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ڈھانچے کے اندر ڈلا ہوا برامد ہو اتی اللہ رسول اسی کو میں نے ابھی تعبیر کیا تھا کہ اختیار جتنا بھی ہے اتنا نہیں ہے جتنا عام آدمی سمجھتا ہے یقینا ہماری مجبوری کا پہلو بھی ہے اور بہت بڑا ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ ہمارا یہ تمام جو جینٹکس کا نظام ہے جو جینس ہمیں ملے ہیں جس سے ہماری شخصیت ہمارے خد و خال ہمارے نقش و نگار بنے ہیں یہ سب کے سب تو ہمارے لیے چوائس نہیں ہے کوئی یہ تو اللہ کی طرف سے خالد کی طرف سے گیمن ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے معین کرتا ہے پہلے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جن میں ہم مجبور ہیں لیکن ایک ایلیمنٹ ہے اختیار کا فائنل اینالس کے اندر وہ اختیار کے ایلیمنٹ جو ہے انسان کو حاصل ہے وہ جتنا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا انسان سے لیکن یہ ہے کہ جو بھی اختیار اللہ نے دیا ہے اسے اسی کے قدموں میں اپنے اختیار سے ڈال دینا یہ ہے کل دین کا اتی اللہ واط اور رسول کا جو تقاضا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ اطاعت ہے نوٹ کیجئے اس جملے کو تو ایمان ہے ایمان حقیقی اطاعت نہیں ہے تو ایمان نہیں سیدھی سیدھی بات دو دو چار کی طرح کی بات لیکن یہاں ایمان قانونی کو نہ ذہن میں لے آئیے قانونی ایمان جس کی بنا پر کسی کو ہم دنیا میں مسلمان سمجھتے ہیں یہ بالکل مختلف ہے یہ تو ہماری ایک سوشل نیسیسٹی ہے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک مجبوری ہے کہ ہم مسلمان کس کو مانیں ظاہر بات ہے کہ ہم اس کے دل کے اندر اتر کر نہیں دیکھ سکتے ہمیں کچھ ظاہری علامات معین کرنی پڑیں گی وہ شریعت نے معین کرنی ہے فرائض دینی ہے جو جو ارکان اسلام ہے ان کی کوئی شخص پابندی کر رہا ہے پابندی نہیں کر رہا تو کم سے کم اقرار کر رہا ہے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہا ہے زبان سے وہ مان رہا ہے ان تمام چیزوں کو جن کو ماننا ضروری ہے بس اسے مسلمان مان لیا جائے گا اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے بلکہ یہ کہ قانونی ایمان بھی تسلیم کر لیا جائے گا تو یہ بہت اہم نکتا ہے اس لیے کہ ایک طرف یہ بات بالکل دو اور دو چار کی طرح ہے یہ تو ایک منطقی ایک تقاضا ہے کہ اطاعت ہے تو ایمان ہے اطاعت نہیں ہے تو ایمان نہیں اس کی احادیث جو ہے اس سے پہلے صورت العصر کے درس کے ضمن میں بھی آ چکی ہیں لا یسر کو سار کو ہی نہ یسر کو وہ وہ ولا یزنی ضانی ہینا نہ یزنی وہ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا کوئی شرابی لا یشرب و خبراہین یشرب ہوا موبین کوئی جو ہے شراب پینے والا شراب نہیں پیتا حالت ایمان ایمان اس کے دل سے نکل جاتا لیکن یہ کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو موقف ہے الفق الاکبر یہ جو اصل فقہ ہے امام ابو حنیفہ کی وہ الفک الاکبر اکبر ہے اس نے کہ بنیادی جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز ہیں اس دنیا میں ریاست اور قانون کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو طے کیا ہے اور اصل مقام ان کا جو بلند ہے وہ اس اعتبار سے ان کا یہ اصول دیا ہوا بالکل صد درست ہے کہ ایک شخص گناہ کبیرہ سے بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا مسلمان رہتا اس کے قانونی ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی لیکن اصولی اعتبار سے دیکھیے تو فرمایا مشہور حدیث ہے جسے کہ امام نووی نے اس کی صحت کا بھی اقرار کیا ہے صحیح حدیث قرار دیا ہے لا یوم و عدد یکون حتہ یقن لما ہو تب بھی <تصفح> کان کھول کر سن لو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے کہ جو میں لے کر آیا ہوں خواہش نفس کے اندر انقیاد پیدا ہو جائے خواہش نفس تابع ہو جائے وہ بھی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے لیکن وہی کچھ مانگے جو کچھ حلال ہو اسی طریقے سے جنسی خواہش ہے لیکن اس کو پورا کیا جا رہا ہو صرف جائز راستے سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معین کر دیا گیا جس کو جو دیا جائے وہ اللہ کا معین کرنا حق سمجھ کر دیا جائے یہ نہیں کہ صرف اپنے طبی تقاضے کے طور پر دیا جائے یا طبی محبت کے طور پر دیا جائے اپنے نفس کو بھی کچھ اس کے طبی تقاضے سے مجبور ہو کر نہ دیجیے بلکہ اللہ کا حق سمجھ کر دیجیے اللہ کا معین کر دہ ہم نے نفس سے کہا لے حق و انہے ذوجے کہا لے کہ حق کن وہ انہے ضورے کہا لے حق تم پر یہ حقوق ہے اپنے نفس کا بھی حق ہے دوست کو لیکن یہ کہ وہ اس کے نفسانی تقاضے کی وجہ سے نہیں کسی کو کچھ دینا ہے والدین کے لیے ہے بھائیوں کے لیے ہے بہنوں کے لیے ہے بیوی کے لیے ہے بیٹوں کے لیے ہے بیٹیوں کے لیے وہی کچھ دو جو اللہ نے معین کر دیا من اللہ ہے افغذ عل اللہ ہے و آتا عل اللہ ہے وََ منا عال اللہ فقر استقبال علی ایمان بات وہی ہے جو یہاں فرمائی گئی کہ لا یوں میں نواحت حکم حتہ یقون ہوا تب النا تو بھی اسی طرح ایک حدیث جو میں نے اس کا حوالہ اور وہ بھی دیا ہے جو ہمارا کتاب ہے بنیادی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں اسے کوٹ کر رہا ہوں کہ ایمان کا اور عمل کا کس طرح چوری دامن کا ساتھ ہے فرمایا مامنا مَا بال قرآن منستح اللہ محار جس شخص نے قرآن کے کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں وہ لات تعظیم کرے چومے چاٹے قرآن کو سر پر اٹھائے اونچا رکھے اور بہت اعلیٰ جزدان میں رکھے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اگر اس نے قرآن کے کسی چیز کو کہ جس کو قرآن نے حرام قرار دیا اپنے لیے حلال کر لیا مامنا مَا بال قرآن منیست محار مارو یہ تو چند سمجھئے کہ مشتے نمونہ آس خوارے والی بات ہے ورنہ اس میں تو حادیث جو ہے ان کا ایک طویل سلسلہ ہے لیکن یہ کہ بات سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی بس نے ایک آئے دیکھیے ولی اللہ علیہ سے منست ولی عالمی اللہ کا حق ہے انسانوں میں سے جس کو بھی استطاعت سفر کی حاصل ہو مقدرت حاصل ہو تو اللہ کا حق ہے اس پر کہ وہ اس کے بیت کا اس کے گھر کا حج کرے ولی اللہ علامہ سے حج البت منستتا سبیلا یہ اللہ کا حق ہے ممن کا اور جو کفر کرے یعنی جو حج نہ کرے گویا کہ وہ اصل حقیقت کے اعتبار سے کفر کر رہا ہے اسی طرح وہ مشہور حدیث من صلاح مطالب الفقت کا فرق نماز فرض ہے اللہ کی طرف سے آئی کردہ فریدا ہے جو اس کو چھوڑتا ہے وہ در حقیقت کفر کر رہا ہے تو حقیقت کفر اور ہے اور قانونی کفر اور ہے حقیقت ایمان اور ہے قانونی ایمان اور ہے ان چاروں چیزوں کو گڑبڑ کرنے سے بہت سے فسادات جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت سے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں فتنہ خوارج جو ہے اسی سے پیدا ہوا موتزلہ کا فتنہ اسی سے پیدا ہوا بارہ اس پر میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں حقیقت ایمان کے ذمن میں جو پانچ لیکچرز ہوئے تھے پچھلے سال محاذرات قرآنی کے ذہن میں اب اس اطاعت کے ذمن میں چند باتیں اور ہیں بنیادی وہ نوٹ کر لیں نمبر ایک یہ کہ اطاعت اسلم اللہ کی ہے آمن رسول کی یہ جملہ اچھی طرح اپنے ذہن پر لکھ لی تھی اتات اسلم اللہ کی رسول کی اطاعت بھی در حقیقت اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے رسول کی اطاعت ان کی ذات کی اطاعت نہیں یہاں بھی بڑے فرق اور امتیاز کی ضرورت ہے یہ میں ذرا وضاحت سے مزید پیش بھی کروں گا لیکن یہ کہ ایک تو سورہ نصا کی آیت نمبر چونسٹھ آیت نمبر پینسٹھ بھی بعد میں آئے گی لیکن یہاں آیت نمبر چونسٹھ کا ٹکڑا ہے ومار سلام ال رسول اللہ نے ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے لیکن بے عصلہ اس کی اطاعت شخصی ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت رسول کی جیت جو کہ اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کا حکم پہنچا رہا ہے آپ تک براہ راست تو اللہ کا حکم نہیں آیا تو عطی اللہ پر عمل کیسے کریں گے وہ عطی الرسول رسول کی شکل میں ہوگا تو معلوم ہوا کہ اطاعت حقیقت میں تو اللہ کی ہے رسول کی اطاعت بھی کر رہے ہیں ہوتے رسولہ فقط اطا اللہ جو کوئی بھی اطاعت کرتا ہے رسول کی تو اس نے در حقیقت اطاعت کی اللہ کی اسی طریقے سے سورہ شعرا میں آٹھ مرتبہ آیا ہے فقط اللہ آتی تمام رسول حضرت لو حضرت حود حضرت سال حضرت موسیٰ حضرت لوت حضرت شعر ایک ایک کا تذکرہ سورہ شعرا میں آپ کو معلوم ہے تقریباً حضرت موسا کے ذکر پر تو کئی رکوع ہیں لیکن اکثر بقیہ انبیاء رسول جو رسول ہے ان پر ایک ایک رکوع ہے اور سب میں الفاظ آئے فتق اللہ ہو اللہ کا تقوا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو وہاں اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت نہیں لائے اس لیے کہ اللہ کی اطاعت بھی در حقیقت تو رسول کی اطاعت ہے تو اطاعت کو وہاں پر مخصوص کر دیا گیا ہے رسول کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ صرف لفظ تقوا لایا گیا فتق اللہ تقوی اختیار کرو اللہ کا اور اطاعت کرو میری اور اس کے ذمن میں اب نوٹ کیجئے آیت نمبر 65 سورہ نساء کی یہ اطاعت کس درجے مطلوب ہے ایمان حقیقی کے اعتبار سے اس کا معیار کیا ہے فلاح و اب یو محتا منہ کا فیما شجرا بے نو سماجی تسلیما تو تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تمام معاملات جو ان کے مابین اٹھ کھڑے ہوں کوئی نزا ہو کوئی جھگڑا ہو کوئی اختلاف ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں نہ بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے رسول کا حکم رد کر دینا یہ تو بہت دور کی بات ہے رسول کی نافرمانی کرنا یہ تو گویا کے کھلم کھلا ایک بغاوت ہے لیکن یہ کہ اپنے دل میں مان تو لیا عمل بھی کر لیا لیکن اپنی طبیعت میں اکراہ کا جذبہ محسوس کیا اپنی طبیعت کے اندر انقباس محسوس کیا اگر اپنی طبیعت کے اندر حرج محسوس کیا سب ملا یقون ہرجن وہ ان کے دل کے اندر جو ہے کوئی حرج اور کوئی تنگی اور کوئی اکراہ اور انقباس کی کیفیت بھی نہیں ہونی چاہیے یہ ہے ایمان کی شرط لازم اسی زمین میں ایک حدیث بہت ہی پیاری ہے بہت جامع ہے خود نے فرمایا کل امتی یا تھول الجن اللہ من ابا دیکھیے اس کو پیارا انداز ہے بات کو سمجھانے کا ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ لوگ چونک جائیں پہلے یہ کیا بات آپ نے فرمائی میری امت پوری کی پوری جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو خود انکار کر دے اب بڑا ایک عجیب سا انداز ہے جنت میں داخلے سے کون انکار کرے گا قلعہ و من ابا پوچھا گیا کہا, کہا گیا کہ وہ کون ہوگا جو انکار کرے گا اس سے براج کیا ہے آلم من دخل دخلجن ومن آسانی فقط ابا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ اس نے خود انکار کیا ہے جنت میں داخلے سے جنت میں داخلے کا تو شاہدرا جو ہے دروازہ جو ہے وہ میری اطاعت ہے من اطانی دخل الجن ومن آسانی فقط ابا اچھا دوسری بات نوٹ کیجئے اور یہ ہے بہت مشکل مسئلہ اگرچہ حضور کے زمانے میں مشکل نہیں تھا لیکن آپ کے بعد یہی ہے اس کہ جو ہمارے بہترین دماغ جو ہے لگے ہیں اس کال کے حل پر وہ اس کیا ہے رسول کے بھی حکم اور مشورے اور رائے میں فرق ہے رسول کا ہر قول حکم نہیں ہوتا تھا لیکن صحابہ کرام کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ پوچھ لیتے تھے حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے یہ کوئی حکم ہے جو وہی کے ذریعے سے آپ تک آیا ہے اللہ کا حکم ہے جو آپ ہمیں پہنچا رہے ہیں یا آپ کی ذاتی رائے ہے آیا ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل ہے اور ظاہر بات ہے کہ حضور کی طرف جیسے کہ عام روش ہے صحابہ کرام کی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پوچھ لیتے تھے حضور اگر تو یہ بات آپ کے آپ وہی کے ذریعے سے ہے طے ہے آپ نے معاملہ یہاں جو آپ نے پڑاؤ لگایا ہے ہمارا فوجی غزۂ بدر میں اگر تو عزوئے وہی ہے سمجھنا کانا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی ذاتی رائے ہے تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم کچھ اس میں اپنی رائے پیش کر سکیں اگرچہ وہ بات تو فیل تو حدودی کا تھا اس اعتبار سے بہت اہم مسئلہ ہے کہ رسول کے حکم مشورے اور رائے میں فرق ہے آپ ذرا اس کی تفصیل سنیے حکم جو ہے وہ دونوں وہیوں پر مبنی ہو سکتا ہے وہی جلی پر بھی وہی خفی پر بھی وہی جلی وہی متلو جو قرآن میں آ گیا ہے وہ تو وحی جلی ہے وہی یہ متلو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ تو بالکل کھلم کھلا وہی ایک وحی خفی بھی ہے اس وہی خفی پر مبنی بھی حکم دے سکتا ہے رسول یہ نہیں ہے کہ رسول کا حکم صرف وہی شمار کیا جائے گا کہ جو قرآن میں آ گیا ہو وہی جلی میں آ گیا ہو بس یہاں تقسیم ہو جاتی ہے ان لوگوں کے مابین کہ جو اہل سنت کہلاتے ہیں اور وہ لوگ جو پھر سنت سے روگردانی کرتے ہیں وہ چاہے حدیث کے منکرین ہوں اور چاہے استخاف سنت کے مجرم ہوں لیکن یہاں سے فرق ہو جائے گا کہ وہی خسی کو بھی ماننا پڑے گا اور رسول کی اطاعت بھی مستقل اطاعت یہی وجہ کہ اطیول کے لفظ کی تکرار آئے گی ایک اور آیت مبارکہ ہے جو سامنے آئے گی واطی اللہ واطی رسول و اول امر بالکل تیسری مرتبہ جو ہے وہ اطاعت ال العمر کے اندر اطیول کے لفظ کو دہرایا نہیں گیا لیکن دو مرتبہ اس کو دہرایا گیا معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت بھی اپنی جگہ مستقل بھی اطاعت ہے صرف اللہ کے حکم کو پہنچا دینا ان کی ذمہ داری نہیں اس میں چونکہ آج کل یہ خاصا بڑا فتنہ ہے اور ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں چونکہ ذہن پہلے سے تیار ہوتے ہیں مغربی تہذیب اور اس سے جو بھی کچھ وجود میں آیا ہے اس سے اس کے دلدادہ ہونے کے باعث حدیث رسول اور حضور کے احکام جو ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہماری قدغنیں ہمارے اوپر عائد کرنے والی چیزیں ہیں تو اس سے ابا کا ایک جذبہ عمومی موجود ہے لہذا اس کے لیے لوگ جو ہے وہ بڑے گوشے حقیقت نیوش سے ان تمام باتوں کو سنتے ہیں تو نوٹ کیجئے ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ابودا میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے دارمی میں بھی ہے ان مقدام ابن مادی کرم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ انی اوتی و لوگوں آگاہ ہو جاؤ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی کے مثل اس کے ساتھ ایک اور شہ بھی دی گئی ہے یہ ہے کہ جو نص قطعی ہے کہ قرآن وہی جلی اور ایک وحی خسی بھی ہے جو محمد الرسول اللہ کو عطا ہوئی ہے اور وہ اپنی قطعیت کے اندر مثل ہے اس جیسی ہے اوتی القرآن و مسلح ما معه آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے وسل ایک اور شے بھی جس کے ساتھ دی گئی ہے اللہ شبان وری قطی یقول بحاد القرآن فما بجت تم فی ہے من حلال فاہ وما وجت تم فی ہے من حرام انفاہر رسول الله كما ہر الله صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم حضور نے فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص پیٹ بھرا شخص ہو خوشحال ہو آرام سے آسائش سے بسر کر رہا ہو اپنے کسی چھپر کھٹ پر بیٹھا ہوا بڑا تکیا لگا کر اور وہ یہ واد ارشاد فرمائے اور یہ بات کہے کہ دیکھو لوگو تم پر اس قرآن کی پابندی لازم ہے جو کچھ تم اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو لیک جان لو اب حضور فرما رہے ہیں ان حرم رسول اللہ ہے کما ہر اللہ جان لو کہ جس طرح اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائیں ہیں اللہ کے رسول نے بھی حرام ٹھہرائیں یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل شعبہ ہے شریعت کے احکام کا اس اعتبار سے یہ جو رسول کی اطاعت ہے جا چاہے وہ مبنی بر وہی جلی ہو چاہے وہ مبنی بر وہی خفی ہو دونوں میں تفریق نہیں ہوگی اسی طرح مسن احمد میں اور سنن ابی داؤد میں ترمیزی میں ابن ماجا میں بہتی میں رہ محمد اللہ یہ روایت ہے حضرت ابی رافے سے رضی اللہ تعالیٰ ہی اور نہ تو ان ہو فیقول لا ادری ماں بجد نافی کتاب اللہ تبانا ہو ایسا نہ ہو کہ میں پاؤں کسی شخص کو کہ وہ شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو اپنے چھپر کھٹ پر اپنے کسی صوفے پر اپنے بڑے کسی آرام دہ نشست پر اور پھر اس کے پاس میرا کوئی حکم پہنچے جو میں نے کوئی حکم دیا ہو یا کسی شے سے میں نے روکا ہو اور منع کیا ہو تو پھر وہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں جانتا میں نے تو اس چیز کو قرآن میں نہیں پایا ہم تو بس اسی کی پیروی کریں گے کہ جو قرآن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو حضور خبردار کر رہے ہیں ان لوگوں سے بڑے برفا الحال ہوں گے بڑے خوشحال ہوں گے بڑے اچھے حالات میں بیٹھے ہوئے ہوں گے موریہ نشینوں کی بات یہ نہیں ہوگی یہ ہوگی انہی کی کہ جو اونچے سطح کے لوگ ہوں گے برفا الحال لیکن یہ کہ وہ اس طریقے سے اعلان کریں گے اور تفریق کریں گے وہی یہ جلی اور وہی یہ خفی کے بابین لیکن اب اس کے بالمقابل یہ بات بھی جان لیجیے کہ حضور کی ذاتی رائے اور ذاتی مشورہ اس کو بھی ایک اس کا ایک دائرہ ہے اگرچہ بعد میں میں بیان کروں گا آج کی نشست میں نہیں اگلی نشست میں کہ اس سے جو اشکال پیدا ہوا اس کا حل کیا ہے لیکن یہاں اصولی طور پر جان لیجئے حدیث تعبیر نقل بہت مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ آرٹیفیشل جو ہے ایک اہتمام کیا جا رہا ہے پالنیشن جو ہے وہ کرائی جا رہی آرٹیفیشل کھجور کے زمین میں کہ گاھا جو ہے مذکر کھجور کا اس کو قریب لے آیا جاتا ہے معنس کھجور کے گاھے کے ساتھ تاکہ یہ زیادہ پولینیشن ہو سکے اور فرٹیلائزیشن ہو سکے اور زیادہ فرق مل جائے یہ ان کا تجربہ تھا حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو شاید بہتر ہی ہوتا یعنی قدرت نے جو نظام بنا رکھا اس میں خام کو یہ دخل اندازی کائ کے لیے کرتے لوگوں نے نہیں کیا یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے ان راف ابن خدید ان رضی اللہ ہوتا مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب حدور نے صرف یہ کہا کہ نہ کرو تو شاید بہتر ہو یہ نہیں کیا صحابہ نے اب وہ فصل کم ہو گئی اب حاضر ہوئے فرض کیا ڈرتے ڈرتے کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا ہماری تو یہ پریکٹس تھی ہمارا یہ اصول دستور چلا آ رہا تھا تجربے کی بنا پر ہم نے نہیں کیا آپ کے فرمانے سے لیکن یہ کہ فصل کم ہوئی ہے اب جو الفاظ آپ نے فرمایا وہ نوٹ کیجئے کالا انما نہ بشرم دیکھو میں انسان ہوں ایزا امر تو کم بشعین بن امرک دین جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تمہارے دین کے معاملے میں فخوب ہی تو اس کو مضبوطی سے تھام لو وہ ایزا امر تو کم بشعیم بن رائی فعم آنا اور اگر میں کوئی بات کہوں تم سے اپنی رائے سے تو جان لو کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور اس سے زیادہ میرا مقام نہیں ہے یہ بہت اہم حدیث ہے کہ اس سے پورا تقسیم ہو گیا ہے معاملہ دین کا معاملہ اور ایک ہے یہ سائنٹیفک ترقی کا معاملہ نبی جو ہیں یہ سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے زراعت پڑھانے نہیں آئے تھے سائنس اور فزکس اور کیمسٹری پڑھانے نہیں آئے تھے ہدایت عملی انفرادی اور اجتماعی سطح پر یہ ان کا اصل موضوع ہے ہدایت نظری ہدایت عملی تو جو چیز اس دور میں دی جائے وہ لازم لیکن جو کوئی انفرادی رائے ان معاملات میں دی گئی ہو وہ گویا کہ اس کا ماننا اس کا تسلیم کرنا بھی واجب نہیں کو کہ اس پر عمل کرنا واجب آج اسی پر اتفاق کر رہے ہیں ابھی یہ مضمون ہمارا آگے چلے گا اقول و قولی حاضرہ مستقفر اللہ علی ولکم ول سائر مسلمین ابل مسلمات